السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحابي وبنيته بهذه وسترنا بسنته الى يوم الدين و بعد اس سے پہلے ہماری گفتگو نماز کی شرائط تک پہنچی تھی اور شرائط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیزیں نہ پائی جائیں آپ کی نماز نہیں ہوگی تین شرطیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے نو شرطیں بیان کی ہیں تین کا ذکر اس سے پہلے ہو گیا تھا پہلی شرط اسلام کہ مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی کافر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ تعالی کی مقبول نہیں ہوگی دیا کسی نے نماز پڑھا ہی نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ عقل کا ہونا مجنون اور پاگل پر نماز فرض نہیں ہے نہ روزہ فرض ہے نہ حج فرض ہے ہاں زکوٰۃ ان پر فرض ہے اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے اور اس کے پاس مال دولت اتنی ہے کہ وہ نصاب کو دولت پہنچ گئی ہے تو اس میں کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی کیونکہ زکوۃ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا بھی حق ہے بندوں کا حق ہے تو مجنون اور پاگل پر نماز تو نہیں ہے روزہ نہیں ہے عمرہ نہیں حج نہیں ہے لیکن زکوٰۃ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب تک پہنچنے والا مال ہے تو اسی صورت میں اس کے مال میں سے زکوۃ نکالی جائے گی کیونکہ زکوۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا بھی حق ہے تو دوسری شرط یہ تھی کہ عقل عقل مند ہونا اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے تیسری شرط تھی تمیز یعنی نماز پڑھنے والے کی عمر اتنی ہو کہ اس کو تمیز آ گئی ہو اسے تمیز آ گئی ہو اسے چیزیں یاد رہنے والی ہوں یعنی کم سے کم اس کی عمر سات سال آٹھ سال کی ہو گئی ہو سات سال کی عمر ہو گئی ہو اگر سات سال کی عمر کو بچہ پہنچ گیا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور دس سال کا اگر ہو گیا نماز نہیں پڑھے گا تو شریعت میں مارنے کا حکم ہے سات سال کی عمر میں نماز کا حکم اللہ کے سرو کے حدیث ہے مرو ابنا حکم بلاۃ الصب جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو ود ربو ہم اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو مارو ٹھیک ہے تو یہ تین شرطیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آج مزید شرطیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چوتھی شرط کیا ہے ناپاکی کو دور کرنا اگر انسان ناپاک ہے یعنی اس کو ناپاکی لگی ہوئی ہے چاہے چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی اور ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھ لے اس ناپاکی کو دور کیے بغیر تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ناپاکی چھوٹی ہے چھوٹی ناپاکی اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے اس کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں کن چیزوں کو کے لیے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے یا کل چیزوں سے انسان کے اوپر وضو واضح ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جیسے انسان کے پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل گئی انسان نے پیشاب کر لیا یا ہوا خارج ہو گئی پیخانہ کر لیا یا اس طریقے سے انسان کے پیشاب کے راستے سے مزی نکل گئی عدی نکل گئی ٹھیک ہے خون آ گیا کوئی بھی چیز انسان کے پیشاب کے راستے سے یا پیخانے کے راستے سے نکل جائے تو اسی سورت میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے اس کو چھوٹی ناپاکی کہا جاتا ہے ایسے ہی انسان کا سونا نیند انسان کو نیند آ انسان سو گیا تو اسی صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو وضو کرنا پڑے گا ایسے ہی انسان کا اپنی شرمگاہ کو چھونا بغیر حائل کے کپڑا نہیں ہے بیچ میں ننگا ہے انسان اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیتا ہے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے ایسے انسان اگر اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ ہم بکرے کا گوشت کھائیں تو کیا وضو کریں کہاں نہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں وضو کرو تو اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اب یہ کیوں ٹوٹتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے اس سے کیوں اردو ٹوٹتا ہے بکرے کا گوشت کھانے سے گائے کا گوشت کھانے سے بھینس کا گوشت کھانے سے یا مرغے کا گوشت کھانے سے یا جو بھی جانور حلال ہیں ان کا گوشت کھانے سے انسان کو اردو نہیں ٹوٹتا ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے یہ سوال انسان کر سکتا ہے دیکھیے کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے اب کوئی سوال کرے کہ اسلام کے اندر پانچ ہی نماز کیوں ہیں آٹھ کیوں نہیں ہیں دس کیوں نہیں رمضان کا روزہ کیوں فرض ہے محرم کا روزہ لال نے کیوں نہیں فرض کیا یا اس طریقے سے اور مہینے میں روزہ کیوں نہیں فرض کیا رمضان ہی کا روزہ کیوں فرض ہے زکوٰۃ ایک ہی بار کیوں دی جاتی سال میں دو مرتبہ کیوں نہیں ہے حج زندگی میں ایک ہی بار کیوں ہے دو تین مرتبہ کیوں نہیں ہے کیوں کا جواب نہیں ہے آپ ہندوستان میں کیوں پیدا ہوئے سعودی عرب کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئے آپ فلاں خاندان میں کیوں پیدا ہوئے فلاں خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے اس کا کوئی جواب ہے نہیں جواب ہے اس کا یہ اللہ تعالی کا دین ہے اللہ تعالی کا حکم ہے کہ گوشت بکری اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم وضو کرتے ہیں شریعت کا حکم ہے شریعت میں چیز آ گئی نبی نے فرما دیا نبی صادقے مصدوق ہیں آپ کی ہر بات سچی ہے آپ کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے اسے اس فرق نہیں پڑتا ہے اب دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں نا ہوا خارج ہوتی کہاں سے پیخانے کے راستے سے لیکن کیا وضو کرنے کے لیے اس, اس کو دھلنا پڑتا ہے <سؤال> نہیں دھلتے ہیں ہم کس کو دھلتے ہیں ہاتھ کو دھلتے ہیں پاؤں کو دھلتے ہیں چہرے کو دھلتے ہیں ہاتھ سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی ہے हा? چہرے سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی پاؤں سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی کیوں اس کو دھلتے ہیں جس نے جرم کیا اس کو دھلنے کا حکم نہیں ہے پخکھانے کے راستے کو دھلتے ہیں ہوا خارج ہونے کے بعد نہیں دھلتے ہیں اس کو نہیں دھلا جاتا وضو کس کو دھلتے ہیں ہاتھ پاؤں کو ہے کہ نہیں ہے یہ شریعت اللہ کا دین ہے اللہ اور غلامی نے اس کے نبی نے ہمیں ایسے حکم دیا ہے کہ اب تم ناپاک ہو جاؤ تو وضو کرو ہاتھ کو دھلو پاؤں کو دھلو چہرے کو دھلو سر کا مسئلہ کرو کام کا مسئے کرو یہ ہمارے نبی کا اللہ کا یہ حکم ہے جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے اس کو دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہاں اگر انسان پیخانہ کرتا ہے تو گندگی بھی نکلتی ہے تو گندگی انسان دور کرے گا لیکن اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کا اس کو دھلنے کا حکم نہیں ہے شریعت کے اندر حالانکہ عقل کیا کہتی ہے اس کو دھلنا چاہیے نا لیکن اس کے دھلنے کا حکم نہیں تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ شریعت کا حکم ہے نبی کا حکم ہے نبی سے پوچھا گیا اس لیے ہم نبی کے امتی ہیں نبی کی ہر بات سچی ہے نبی کا ہر قول صحیح ہے لہذا اس پر اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہماری عقل میں ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے دنیا کی بہت ساری باتیں ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں تو شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے دین اللہ رب الامن کا جس نے ہمیں عقل دیا عقل پیدا کی انسان کو دماغ دیا اس رب کا دین ہے اس رب کی شریعت ہے لہذا رب نے یا اس کے نبی نے جو فرما دی وہ بات سچی براق ہے اس کا ماننا ہمارے لیے کیا ہے واجب اور ضروری ہے ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کی عقل محدود ہے انسان کی عقل ہر چیز کو نہیں لے سکتی ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے اب انسان کو نماز پڑھنا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں بڑی ناپاکی کس کو کہتے ہیں جس میں انسان کو غسل کرنا پڑے اس کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں جیسے عورتوں کو حید آتا ہے لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کو مہینے میں خون آتا ہے خون جب ختم ہوگا نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ضروری یا بچے کی ولادت ہوتی ہے ولادت کے بعد خون آتا ہے نا وہ خون جب ختم ہوگا تو ان کو غسل کرنا پڑے گا نماز کے لیے حیض کی حالت میں نفاظ کی حالت میں ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاذ کا خون کہتے ہیں اور جو ہر مہینے خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں حض اور نفاس کی حالت میں نماز نہیں ہے روزہ بھی نہیں رکھے گی لیکن بعد میں روزے کی قزا کرے گی لیکن بعد میں نماز کی خزا نہیں کرے گی اب آپ آپ یہاں دیکھیے روزہ زیادہ اہم یا نماز زیادہ اہم ہے نماز. ہاں؟ نماز زیادہ اہم ہے لیکن دین میں کس کا حکم ہے دین میں حکم یہ ہے کہ نماز کو نہیں قضا کرنا ہے کس کو قضا کرنا ہے روزے کو جب کہ روزے زیادہ اہم نماز ہے توحید کے بعد اللہ پر ایمان اور نبی پر ایمان کے بعد کیا ہے نماز ہے اس کے بعد زکات اس کے بعد روزہ روزہ چوتھا ہے چوتھا رکن روزہ ہے زکوٰۃ تیسرا رکن ہے. نماز دوسرا رکن ہے تو روزہ بعد میں خزا کرنا ہے اس کو اگر نہیں کر سکتی ہے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکنوں کو کھانا کھلانا لیکن نماز کی خزا نہیں ہے عقل کیا کہتی ہے نماز زیادہ اہم ہے تو نماز کی خزا ہونی چاہیے نا لیکن نماز کی خزا نہیں ہے شریت میں روزے کی خزا ہے یہ دین ہے اللہ کا دین ہے یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں کہ ہماری عقل جو چیز اچھی سمجھے وہ دین ہو جائے جس کو عقل برا سمجھے وہ بری چیز ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ معیار ہے کتاب اللہ اور سمت رسول قرآن اور حدیث معیار ہے صلب سارین کا فہم معیار یہ معیار ہمارے لیے تو حیض اور نفاس یہ بڑی ناپاکی ہے ایسے انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں کی شرمگاہ مل گئی بیچ میں پردہ نہیں ہے کپڑا نہیں ہے بی بیوی کی شرمگاہ کے درمیان میں کپڑا نہیں ہے دونوں کی شرمگاہ مل گئی تو ایسے صورت میں انسان کو کیا کرنا پڑے گا گوسر کرنا پڑے گا چوتھی چیز کیا ہے آدمی نے خواب دیکھا نائٹ فال ہو گیا اس کو یہ نائٹ فال ڈے فال بھی ہو سکتا ہے انسان رات میں سو گیا دن میں سو گیا دن میں بھی اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ رات ہی میں ہوتا ہے لیکن دن میں بھی ہو سکتا ہے انسان سو گیا خواب دیکھ لیا اس کے کپڑے گیلے ہو گئے اور اس کے شرمگاہ سے منی نکل گئی ہے نا جو منی جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کو منی کہا جاتا ہے طاقت کے ساتھ شہوت کے ساتھ قوت کے ساتھ نکلتی ہے انسان کو لذت ملتی ہے سرور ملتا ہے تو اس کو منی کہا جاتا ہے تو یہ منی جب نکلتی ہے تو اسی صورت میں کیا ہے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے خواب دیکھ لیا اس نے تو بھی اس کو غسل کرنا پڑے گا یا ایسے ہی بہت سارے لوگ ہمارے پاس سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ میں بیوی سے بات کر رہا تھا تو میرا کپڑا گیلا ہو گیا ٹھیک ہے آج کل تو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کپڑا گیلا ہو گیا کیا ہم کو کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا آپ کو اگر منی نکل گئی تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا جی ہاں طاقتور بنیے ہے اتنا کمزور مت بنی ہے کہ بیوی اور منی نکلنا شروع ہو جائے یہ کمزوری کی ہوتی ہے یہ جی ہاں مالدہ وہ طاقتور ہوتا ہے والا ہوتا ہے تو بہرحال آج کل جو ہے نوجوان بڑے کمزور ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں اس کو ہے کہ نہیں ہے پکڑ کر کے یہ بھی غلط ہے حرام ہے شریعت کے اندر اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا تو منی جو شہوت کے ساتھ نکلے طاقت کے ساتھ نکلے جس میں انسان کو لذت ملتی ہے سرور ملتا ہے اس کو منی کہا جاتا ہے تو اس سے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے تو ناپاکی دور کرنا ضروری ہے اگر ناپاکی ہے اور انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو ان سے صورت میں انسان کی نماز نہیں ہوگی اللہ قسول كے حدیث ہے اللہ اقبا اللہ عصلاً بغیر تہور بغیر پاکی کے اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا صحیح مسلم كی روایت ہے ایسے اللہ کے حدیث ہے بخاری مسلم كے حدیث ہے لا اقبال و من حدس حت اتوا جو آدمی حدث کر لے ناپاک ہو جائے ہوا خارج ہو جائے چھوٹی ناپاكی ہو گئی جب تک وضو نہیں کر لے گا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا کتنی بھی نماز پڑھے وہ اگر اس کا وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی اللہ کے دنیا والے تو کہیں گے کہ ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالی کی نماز نہیں ہوگی وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی گویا کس نے پڑھا ہی نہیں گویا کس نے نماز پڑھا ہی نہیں تو ناپاکی دور کرنا ضروری ہے تو چوتھی شرط پانچویں شرط کیا ہے گندگی کو دور کرنا تین جگہوں سے یا تین چیزوں سے گندگی کو دور کرنا ضروری ہے پہلی چیز کیا انسان کا کپڑا اگر کپڑے میں گندگی لگی پیشاب لگ گیا پیخانہ لگ گیا اس کو دور کرنا ضروری ہے کپڑے کو جہاں گندگی لگی اس کو دھلنا ضروری ہے. نمبر دو آدمی کا جسم اگر آدمی کے جسم میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسی صورت میں اس کو دور کرنا ضروری ہے نمبر تین انسان جہاں نماز پڑھتا ہے اس جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے تو تین چیزوں سے گندگی دور کرنا ضروری ہے انسان کے کپڑے سے اور اس طریقے سے انسان کے جسم سے اور جگہ سے جہاں انسان نماز پڑھتا ہے اگر اسی جگہ آپ نماز پڑھے جہاں گندگی ہے لوگ کوڑا کرکٹ پھینٹتے ہیں پیشہ پیخانہ وہاں کرتے ہیں, نماز نہیں ہوگی وہاں پر وہ زمین پاک ہونی چاہیے زمین پاک ہونی چاہیے کپڑا پاک ہونا چاہیے اور آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے تین چیزیں ہیں اللہ کے شاد و سیاب اکا فتح اپنے کپڑے کو پاک کرو کپڑا پاک ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو اللہ کے سامنے جو پاک ہے ہر عائب سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے ہر عائب سے اللہ پاک ہے اس کے سامنے کھڑے ہو لہذا کپڑا پاک ہونا چاہیے زمین پاک ہونی چاہیے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے اللہ کے سرخیتی وہ تناظمی باول فن عام مت القبر ہو پیشاب کی چھینٹوں سے پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کے اندر جو عمومی عذاب ہوگا انسان کو عام طور پر جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا بہت سارے لوگ پیشاب کر لیتے ہیں سنجھا نہیں کرتے ہیں مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیتے ہیں چلے آئے یہ سنجا تک نہیں کیا یا پیشاب کر رہے ہیں پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر پڑھ رہے ہیں پاؤں پہ پڑھ رہے ہیں وہ بےچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا اللہ اس کو توفیق دے نماز پڑھنے کی وہ احساس ہی نہیں کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو کیا ضرورت ہے ہم کو کرنے کی بھائی پاک صاف رہنا چاہیے انسان کو نماز پڑھنا ضروری ہے تو انسان اللہ قسول کے حدیث سے جو قبر میں عذاب ہوگا اس کا جو عامی امی یا عام طور پر جس کی وجہ سے عذاب ہوگا کس وجہ سے پیشاب کے شیٹوں سے دور رہنا رہنے کی وجہ سے اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا دو خبر والوں سے تو ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا ہمارے نبی کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا آج ہم کو نہیں معلوم پڑ سکتا کہ عذاب ہو رہا کہ عذاب نہیں ہو رہا تو ہمارے نبی نے کیا کیا کھجور کی ٹہنی لی اس کے دو حصے کیے اور گاڑ دیا کہا کہ اللہ کے امید ہے جب تک یہ ٹینی خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی ہلکا پن ہوگا پھر آپ نے پڑھا ان میں سے ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا اور ایک آدمی آپ کے شیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا ایک چغلخوری کرتا تھا چغلخوی سمجھتے نا دو لوگوں کے درمیان فساد لگانا جھگڑا لگانا وہ آپ کو ایسا کہہ رہا تھا وہ آپ کو ایسا کہہ رہا تھا یہاں کر کے ایک منہ سے آنا دوسرے کے دوسرے منہ سے جانا ٹھیک ہے اس کو کہتے چغلخوری ایک ہوتا ہے غیبت غیبت کیا ہے غبت چھوٹا جرم ہے چوڑ خوری کے مقابلے میں غیبت میں ایک کی برائی دوسری اس کے پیشے کرنا پیٹ پیشے کرنا اس کو گیبت کہا جاتا ہے اس میں لگانا مقصد نہیں ہوتا ہے دو لوگوں کے دماغ جھگڑا کرانا مقصد نہیں ہوتا ہے غیبت کے اندر کسی بھی انسان کی عیبت ہم یہاں کریں فلان کوئی آدمی ہے کہ بھائی وہ آدمی ایسا ایسا ایسا اس کی برائیوں کو یہاں بیان کریں کو پتہ بھی نہیں ہے اس کو عیبت کہا جاتا ہے اگر برائی ہے تو یہ غیبت ہے اگر برائی نہیں تو الزام ہے الزام اس سے بڑا جرم ہے آپ کسی پر الزام لگائیں وہ گناہ نہیں کر رہا آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں تو اور بڑا گنا ہو جاتا ہے خوری کیا ہے کہ کی دو لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت اور نفرت پیدا کرنے کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے ان کے ادھر کی بات ادھر لگانا ادھر کی بات ادھر لا کر کے لگانا اس کو چغل خوری کہا جاتی ہے اس سے بڑا جرم ہے غیبت سے ٹھیک ہے تو مانوی مناتے کہ چغلخوی کرتا تھا اور ایک آدمی کیا کرتا تھا پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے تو پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا کیا ہے یہ عذاب کا سبب ہے یہ قبر کے اندر اس سے عذاب ہوگا اس لیے ضروری ایک انسان اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھے بدن کو پاک و صاف رکھے پیشاب کرے تو احتیاط کرے یعنی کہ پیشاب کے چیٹیں واپس اسی پر آ رہے ہیں اسی جگہ پیشاب کر رہا کہ پورا پیشاب اس کے پاؤں میں آ رہا ہے پورا پاؤں اس کا بھیگ جا رہا ہے پیشاب کی وجہ سے پیشاب کر کے اٹھتا ہے اسنجا نہیں کرتا اس کے پیشاب کے خطرے کپڑے پر گرتے رہتے ہیں انسان بچے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے پیشاب سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اس لیے انسان کا پاک رہنا ضروری تو یہ چھٹھی شرط یہ پانچویں شرط ہے کہ نجاست کو گندگی کو دور کرنا تین جگہوں سے کپڑے سے بدن سے اور جگہ سے جائیں انسان نماز پڑتا ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ پردر کا ڈھانکنا سطر کا ڈھاکنا ضروری ہے نماز کے لیے سطر کہاں ہوتا ہے مرد کا مطلب مرد کا جو سطر ہے ناپ سے لے کر کے اس کا یہ گھٹنا ہے یہاں تک یہ سطر کہلاتا ہے یہ محلزہ سطر یعنی سختی کے ساتھ حکم ہے یہ ایسے انسان کا کندھا بند ہونا چاہیے تو اگر انسان نماز کے دوران اس کی سطر میں سے کوئی چیز کھل جاتی ہے تو یہ ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ڈھاکنا ضروری ہے آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی چھوٹا چھوٹا کپڑا پہن کر آتے ہیں شرٹ پہن کر کے یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹی شرٹ پہن کر کے جب وہ سجدے کرتے ہیں تو پیچھے کا حصہ پیچھے والے آدمی کو نظر آنے لگتا ہے آپ لوگوں نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا بنیائن پہن کے آئیں چھوٹی या है چھوٹی بنیائن ہے یا ٹی شرٹ ہے یا شرٹ ہی ہے چھوٹا سا پہن کے آتے سجدا کرتے تو پیچھے کا حصہ پیٹھ اور جو ہے پیچھے کا حصہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے غلط ہے میرے خود اُزینت کمندہ کلے مسجد جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ زینت کر کے آؤ چھ کپڑے پہن کر کے آؤ بڑے کپڑے پہن کر کے آؤ اس کا ڈھاکنا ضروری ہے ستر الورا یعنی آپ سوشی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے پیچھے لوگ ہیں اور لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے شرمگاہ آپ کی پیچھے پچھڑی والے شرمگاہ پر کتنے عائد کی بات ہے لیکن انسان اس کا اہتمام نہیں کرتا چھوٹا چھوٹا کر کے گے اور نماز پڑھتے ہیں والوں کو جو بغل میں کھڑا ہے یا جو پیچھے کھڑا ہے اس کو بڑی ہوتی ہے اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور اس کی نماز جو ہے کے اندر یہ سارے وشو سے آنا شروع ہو جاتے نا حضب اللہ تو انسان یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے اپنے پردے کا خیال رکھے پردہ پوشی انسان کے لیے ضروری ہے ستر الورا اتنا کم سے کم انسان کے لیے ڈھانکنا ضروری ہے اگر اتنا کھلا رہے گا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی جب انسان اگر ننگے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے پہلے پہلے لوگ کھانے کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے تو میں نے نبی نے باقاعدہ ایران کروایا کہ کھانے کعبہ کا ننگا طواف نہیں کیا عبادت طواف کرنا عبادت ہے لہذا عبادت کے لیے انسان کا پردہ میں رہنا ضروری ہے انسان اللہ عبامن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے عورت پورا جسم اس کا پردہ ہے عورت کا پورا جسم پردہ ہاں اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اپنے چہرے کو کھول کر کے نماز پڑھے گی لیکن اگر وہ باہر نماز پڑھتی ہے اور اجنبی لوگ بھی ہیں جیسے عورت مرا کرنے جاتی ہے یا اس طریقے سے اسی جگہ نماز پڑھتی ہے کہ مرد بھی ہیں آگے پیچھے عورتیں رہتی ہیں تو چہرے کا ڈھانکنا اس کے لیے ہاتھ پاؤں کا ڈھاکنا ضروری ہے. لیکن اگر عورت گھر میں نماز پڑھتی چہرہ کھول کر کے نماز پڑھے گی جہاں پر کوئی اجنبی نہیں ہے صرف محرم ہے اس کا شوہر ہے اس کا بیٹا ہے اس کی ماں اس کے بھائی بہن ہے تو وہاں عورت چہرہ کھول کر کے نماز پڑے گی لیکن اگر باہر گی, تو اس صورت میں کو چہرہ نماز پڑھنا ضروری تو तीन शर्ते कौन तीन शर्तें पढ़ी एक तो नापाकी को दूर करना नापाक दो तरह की होती है छोटी और बड़ी छोटी नाप़ाकी में क्या करना पड़ेगा गजलो बड़ी नापाकी में गसरू करना पड़ेगा पांचवी शर्त हमने क्या पढ़ा गंदगी दूर करना तीन जगहों से कपड़े से जिसम से और जगह जहां नमाज पढ़ते हैं वहां से दूर करना जरूरी छठी शर्त हमने क्या पढ़ी है सतर्क का छुपाना सतर सतर क्या है मर्द का اس کے ناف سے لے کر کے گٹنے تک یہ کہلاتا ہے اور کڈا وغیرہ بھی انسان کا پیٹ وغیرہ سب ڈھاکنا چاہیے نماز کے دوران ٹھیک ہے اور عورت پورا کا پورا سطح ہے پورا کا پورا کا ہے باہر اگر نماز پڑھے گی چہرہ کا بھی ڈھاکنا اس کے لیے ضروری ہے لیکن گھر میں نماز پڑھتی ہے کوئی اجنبی نہیں ہے تو چہرہ کھلا رکھ کر کے نماز پڑھے گی تو آج یہ تین شرطیں ہم نے پڑھی ہیں باقی اور تین شرطیں ان اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دُعا کہ اللہ العبرامن ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ابرامن ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اخلاص کا فرمائے اور اللہ ابرام دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے جداک اللہ خیر وصعبین محمد والا و وصابج میں